اللہ اللَّهَ رسولہ <وَالرَّسُولَةً> یہ آ رہی ہے کلائمیکس جو کوئی اطاط کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی أَنْعَمَ کما دینا تو یہ لوگ پھر ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے اب یہاں وہ کلیئر بھی ہو گیا سراد اللہ دینا تعلیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیک لوگوں کے راستوں پر چلا میں ایک لوگوں کا راستہ راستہ کس کا ہے نبی سلم کا اللہ نے دیا اس پر جو چلے گا وہ فالور ہوگا تو یہاں بھی اللہ کہہ رہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا آگے کوئی چیز نہیں ہے تیسری اجماع کو حجت ماننا اللہ رسول کو ماننا ہے تو میں نے پہلے بھی بتایا سیدی سے مسلم حاکم میں کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی امت کا اجماع حجت ہے چاہے صحابہ کا ہو چاہے آج حجت پوری امت نہیں کبھی گمراہ ہوگی جب ایک معاملے میں کٹھی ہوگی جس طرح قادیانیوں پر امت کا اجماع ہوا کہ وہ کافر ہیں تو جو اللہ کی اطاعت کرے اس کے رسول کی أَنَعْمَ اللَّهُ <عَلَيْهِم> تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا مننبیم کون لوگ ہوں گے وہ یہ اب افسرات اللہ دینا علیہم کا پھول جو ہے یہاں پر کھل رہا ہے کون کون لوگ ہیں مننبیم نبیوں میں سے تمام انبیاء اکرام و صدیقین اور صدیقین یہ ولایت کا اونچا ترین درجہ جیسے سیدنا رام وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ صدیقین میں سے ہیں شہدا ود اور شہید اور دیکھ لو شہدا کون, کون ہوتے ہیں شہید کون ہوتا ہے شہید کہتے ہیں گواہی دینے والے کو جو گواہی دیتا ہے جو بھی کتاب و سنت کی دعوت کر رہے ہیں وہ شہید ہے لیکن اس کا اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنی جان لٹا کر گواہی دے دے کہ میں اپنے نظریے پر اتنا پکا ہوں کہ میں اپنی جان اس نظریے کے لیے دے کر اس بات پر گواہ کر رہا ہوں تمہیں کہ میں نے اللہ کے لیے جان دی ہے کہ میں اللہ کو حق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہوں تو, تو شہید کا مطلب گواہ تو جو اللہ کی کتاب میں قتل کر دیا جاتا ہے وہ اعلیٰ ترین شہید ہوتا ہے ویسے جو بھی دعوت تبلیغ کا کام کرے گا وہ شہید ہے تم پہلے بھی اس پر بتا چکوں پر کہ یہ کمت جو ہے وہ شہید بنائی گئی یہ شہید امت پوری امت الز سارے لوگوں پر اور نبی وسلم ہم پر گواہیں وسال اور نیک لوگ کا رفیقہ اور کیا ہی اچھے ہیں یہ ساتھی ہی. ذا فضل اللہ یہ ہے اللہ کا خاص فضل فضل بن اللہ, اللہ کی طرف سے خاص فضل وہ کفا بل علیما اور اللہ تعالیٰ کافی ہے جاننے والا تو یہ اب پاک اب بند کر دیجئے باقی جو تھوڑا ٹائم بچ گیا ہے اس میں میں اسی آت پر گفتگو کرنے لگا ہوں اس کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں سمجھ لیجئے کہ اتات رسول کیا ہے اور محبت رسول کیا ہے اللہ کی اتات اور اللہ کی محبت کیا ہے کیونکہ اس معاملے میں دونوں طرف پینڈولم کی ایکسٹریمز ہیں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کافی ہے اطاعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اطاعت پہ اتنا زور دیتے ہیں کہ اطاعت ہی اطاعت ہونی چاہیے اور محبت والی جو روحانی چاشنی ہے اس سے انہوں نے کنارہ کشی کی ہوئی ہے تو یہ دونوں پینڈولم کی ایکسٹریمس ہیں اہل سنت کا منہج اس کے درمیان میں اہل سنت پھر نہیں منہج اہل سنت منہج وہ درمیان میں ہے اعتدال پر ہے کہ یہ دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ ضروری ہیں اور اس میں وہ آیت جو سورہ سوریات کے اندر موجود ہے آیت نمبر انچاس کہ اللہ تعالی نے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے تاکہ تم اس پر غور و فخر کرو اس آیت کے تحت آپ اگر غور کریں گے تو کافی چیز انسانوں اور جانوروں کے تو جوڑے ہیں باقی بھی چیز جوڑوں کی شکل میں علم اور عمل یہ جوڑا ہے دونوں چیزیں ضروری ہیں خالی علم بھی کسی کام کا نہیں خالی عمل بھی کسی کام کا نہیں امر بل معروف کا نہیں انل نیکی کی دعوت بھی کرنی ہے برائی سے روکنا بھی یہ بھی جوڑا ہے اسی طریقے سے محبت بھی ضروری اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی ضروری یہ بھی ایک جوڑا ہے تو یہ جوڑوں کی شکل میں ساری کتاب اور سنت یہ بھی ایک جوڑا ہے دو انڈیپینڈنٹ سورس ہے کتاب بھی اور سنت بھی اور سنت وہ ہوگی جو سی عدید سے ٹرائی ہوگی ورنہ ہر بندہ اپنی مرضی سے سنتے بناتے پھر رہے ہیں آج کل لوگ صحیح حدیث سے جڑ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں جوڑوں کی شکل میں پیدا فرمائی ہے تو یہاں بھی یاد رکھیں کہ محبت اور اطاط یہ دونوں چیزیں پیدل میں ضروری ہیں کسی ایک چیز سے بھی انکار نہیں کیا ودینہ آ منوح اللہ ایمان والے شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. اور پھر اس کا کلائمیکس ہے سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر چوبیس اس میں اللہ تبارو تعالیٰ نے آٹھ چیزیں گنوائی ہیں اور فرمایا کہ یہ آٹھ وہ دنیا کی چیزیں ساری تمہارے کاروبار تمہارے کھیت تمہارے جانور تمہارے یہ ہیرے جواہرات جو تم نے جوڑ رکھے ہیں یہ تمام چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ بہتر یہ لگتے ہیں ان کی طرف تمہارا زیادہ جھکاؤ ہے تو پھر تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا ان سے محبت نہیں کرتا تو محبت بہت ضروری ہے محبت بھی ضروری ہے اتات بھی ضروری ہے تو آپ یہ ڈیفینیشن سمجھ لے لیں عبادت جو ہے یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے اللہ کی محبت اور اللہ کی اطاط محبت الہی پلس اتاس الہی از اکول ٹو عبادت اور اتباع رسول یہ بھی دو چیزوں کا مجموعہ ہے محبت رسول اور اطاط رسول اور قرآن میں کیٹاگوری کنوینشن ہے کل ان کم تم تو اللہ فتبعونی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے دل سے محبت رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنی ہے تو محبت اطاط یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں تب ہوگی اتباع اور اس کا جو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی مثال عبداللہ بن عمر ہے ربی اللہ تعالیٰ صحیح بخاری کھول کے دیکھیں سفر حج کے دوران جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری بٹھائی تھی کہیں بیٹھ کے کھانا کھایا تھا یا پیشاب کیا تھا اگلی دفعہ جب اکیلے جاتے تھے جب بھی انہی انہی جگہوں پر رکتے تھے نبی صبح نے حکم فرمایا تھا حکم فرمایا ہوتا تو اطاط ہوتی حکم نہیں فرمایا یہ محبت تھی تو کچھ چیزیں خود بخود ڈاپ لہذا یہ جھگڑے اب ختم ہو جائیں گے کوئی بندہ کہتا ہے کہ ننگے سر نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی بھائی یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے محبت یہ ہے کہ نبی ڈھانپ کے نماز پڑھتے تھے آپ تو صرف پگڑی بھی استعمال فرماتے تھے ٹوپی بھی استعمال فرماتے تھے اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وسط نہیں تھی تو آپ نے ایک چادر میں بھی نماز پڑھی ہے اگر ہمیں اللہ نے وسط دی ہے تو ہمیں ساتھ ڈھانپ کے نماز پڑھنی چاہیے تو یہ محبت میں جب آئیں گے پھر سارا کچھ کر, کر, کر, کرتے چلے جائیں گے تو محبت پلس اتا یہ دونوں چیزیں پیدل میں چلے گی صابۂ کرام علی مردوان میں بے شمار مثالیں اس کی موجود ہیں صحیح بخاری کے اندر عزیز موجود ہے عبداللہ نامی ایک صحابی تھے شراب آدت پیتے تھے کوڑے لگائے گئے کچھ صحابہ کے منہ سے نکل گیا اس پہ لانت ہو رسول اللہ موجود ہے اور یہ شراب پیتا پھر اس کو کوڑے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا فرمایا اس پر لانت نہ کرو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے یہ محبت بہت بڑی دولت ہے یہ بات یاد رکھیں اس دوران اگر کسی سے کوئی کوتا بھی ہو جائے اس پر لانت نہیں کی جائے گی اس سے کوئی یہ نہ نکال دے کہ اب شراب پینا شروع کر دیں محبت رسول میں ان کی گواہی تو میرے سندر نے دے دی ہے ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے ان کی پتہ نہیں وہ محبت کتنی غالب تھی کہ ان کے گناہوں کا تو بن گئی ہمارے پاس اس طرح کی محبت ہے کہ ہمارے گناہوں کا تو بنے آپ نے لانت سے منع فرمایا کہ لانت تو لانت تو کسی پہ بھی نہیں کرنی یزید سے مجھے سخت ویر ہے لیکن میں اس میں لعنت کا بھی قائل نہیں ہوں وہ کلمہ کو جو مسلمان ہے اللہ خود جواب دے لعنت میں کسی پر کرے اسی طریقے سے صحیح بخاری میں کتاب و شروع چیپٹر میں حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ دیبیا کے موقع پر جب وضو فرما رہے تھے صحابہ اکرام رحمدوان آپ سے ان کا مبارک پانی نیچے نہیں گرنے دیتے اپنے جسم پر مان لیتے تھے حتیٰ کہ آپ کا بلغم شریف بھی کسی صحابی کے ہاتھ پہ آتا تھا اور کسی کو نہیں ملتا تھا وہ وہاں سے لے کے مان لیتا تھا اپنے جسم پر اتنا احترام لیکن جہاں چیز توحید سے ٹکرائی وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً منع فرما دیا وہ سنن ابن ماجہ میں صحیح سنعت کے ساتھ موجود ہے ایک صحابی نے آ کے نبی سلم کو سجدا کیا نبی سلم نے ڈانٹ دیا اور فرمایا یہ کیا کر رہے ہو انہوں نے کہا کہ میں کوفے کے پاس ہیرہ نامی ایک شہر نجدیوں کے شہر میں گئے کوفی نجدیوں کے آج تک وہ مت رہی ہے کوفیوں والی چیزیں تو وہاں میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں تو میں نے کیا کیا ہی کیا ندی اس پر کیا, کیا, کیا, کیا اجتہاد کیا تو میں نے آپ کو سجدہ کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ سے فرمایا کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے تو قیاس سیاتی کا بھی ہو اگر کتاب و سنت اجماع سے ٹکرا جائے تو اس کو نہیں مانا جائے گا یہ بہت بڑی مثال ہے ہم قیاس اشتہار کے قائل ہیں لیکن چوتھے نمبر پہ پہلے نمبر پر کتاب پھر سنت پھر اجماع اور پھر کیا سرجما اور وہ بھی کسی تک فکس نہیں کیا مت تک قیاس جاری ہے اجماع بھی جاری ہے آج کے جو ایشوز ہیں یہ مسئلے تو ہمارے بزرگوں کے خوابوں میں نہیں تھے آئے امام عریفا امام شافی امام مالک امام احمد نمبل امام بخاری امام مسلم کو یہ باتیں پتہ ہی نہیں تھی جو آج کے مسئلے ہیں ویڈیو کیمرے کا مسئلہ انتقال خون کا مسئلہ ریل گاڑی میں نماز کا مسئلہ پوسٹ مارٹم کا مسئلہ کی پیونکاری کا مسئلہ یہ مسئلے کہاں پرانا تیز اور ہمارے صحابہ تابعین کے پاس لکھے ہوئے ہیں اشتہاد کیا مت لگ جاتی تو آج اگر علماء کوئی فتوا دیتے ہیں ان کے فتوے کو چیک کیا جائے گا پاکستان میں کئی علماء جنہوں نے سود کو بھی لال کر دیا اسلامک بینکاری کے نام کے اوپر تو مولگیو صاحب جو مرضی فتوا لے لیں تو یہ بات یاد رکھیں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا قیاس کتاب و سنت اجماع سے ٹکرا تو نہیں رہا پھر مانیں گے تو آج اگر مولانا تقیثمانی صاحب یا ڈاکٹر تیر القادری صاحب یا مولانا تاجت جوری صاحب یا اسی طریقے سے زبیر علی زئی صاحب کو فتوا دیتے ہیں تو کیا ہم ان کے اس فتوے کو مان کے ان کے مقلد ہو جاتے ہیں تاکہ عثمانی صاحب کے فتوے کو مان کے بریلوی جو بندی یا ہنفی جو ہیں وہ کیا تک عثمانی صاحب کے مقلد ہو جاتے ہیں نہیں تو اسی طریقے سے امام رحمت اللہ کا بھی اگر کوئی فتوا مانتا ہے کتاب و سنت اجماع کے مطابق تو ان کا مقلد نہیں ہو جائے گا ورنہ تو اب سب لوگ آج کل تو ان بزرگوں کے مقلد ہیں تو قیاس اور اجداد قیامت تک جاری ہے لیکن کتاب و سنت اجماع کے خلاف نہ ہو جو المصن بھی شعبہ میں صحیح صنعت کے ساتھ بائیس نمبر اثر سیدنا عمر کا موجود ہے جب کبھی پرابلم ہو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو پہلے کتاب اللہ میں تلاش کرو کتاب اللہ میں نہ ملے پھر سنت رسول میں دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم سنت رسول میں نہ ملے تو پھر امت کا اجماع دیکھو اور اجماع نہ ملے تو پھر اجتہاد کر لو مقلد نہ ہو جاؤ یہ نہیں فرمایا جائے عمر نے اجتہاد کر تو فص ال ذکری ان کن تم داتال اہل علم سے مسئلہ پوچھو اگر تمہیں علم نہیں ہے لیکن اہل علم سے یہ نہ پوچھو کہ آپ کیا فرماتے ہیں بیچ اس مسئلہ کے بزرگ کیا فرماتے ہیں اضرات کیا فرماتے ہیں اہل علم سے پوچھو کہ کتاب اور سنت اجماء میں کیا لکھا ہوگا اپنی طرف سے کوئی مسئلہ نہ بتائے تو یہ فرق ہے اہل سنت اور اہل بزت کا اہل سنت کتاب اللہ سنت اجما پھر اجتہار اور اہل بزت پہلے نمبر پہ اجتہار کو لے کے آتے ہیں اور باقی ساری چیزوں کو بعد میں اس پر میں نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرنی ہے لیکن اب ٹائم مکمل ہو چکا ہے اگلی دفعہ میں انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا آٹھ حدیثوں کے ذریعے کہ محبت اور عطا اور اس کا ایک اپٹیمل سولوشن بتاؤں گا کہ کہاں پر بات جا کے رکتی ہے کہ خالی محبت یا خالی اطاط کیا دونوں چیزیں پینل میں ہیں اور اپٹیملی ہم کہاں تک پہنچیں گے صحیح آدیش کی روشنی میں انشاءاللہ شاء اس کو سمجھیں گے جو میں نے حق بات کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے مم. کوئی غلط بات میرے منہ سے نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے معاف کر دے آمی. کتاب و سنت اجماع کو حجت ماننے کی توفیق کتاب فرمائے فرقہ واریت سے محفوظ فرمائے سبحان دی کا اشد الیک پچھلی دفعہ صورت النساء کی آیت نمبر 69 اور 70 پہ ہماری گفتگو کنکلوڈ ہوئی تھی اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو آیت نمبر سکسٹی اور سیونٹی ہے اس پہ میں اگلی دفعہ تقریباً آٹھ احادیث اور کچھ آیات کی روشنی میں گفتگو کروں گا تو آج اس کو انشاءاللہ شاء آگے لے کر چلتے ہیں تو میں نے ارض کیا تھا کہ محبت اور اساتذ یہ دونوں چیزیں کمپلیمنٹری ہیں بیک وقت یہ دونوں چیزیں موجود ہونا انسان کے اندر بہت ضروری ہے تو اس آیت میں النساء کی آیت نمبر 69 میں بتایا گیا ہے کہ کون لوگ ہیں جو لوگ قیامت والے دن نبیوں اور صدیقین اور شہداء اور نیک لوگوں کے ساتھ ان کو جنت میں پڑوس ملے گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتاد کرنے والے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاط کے ساتھ محبت کی جائے گی اور محبت کے ساتھ اتاد کی جائے گی اور یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہے جس کو میں نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے عرض کیا تھا تو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے قیامت کے لیے کوئی تیاری بھی کی ہے تو اس نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہ تو بہت زیادہ نمازیں ہیں نہ صدقات اور نہ روزے البتہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اس کے ساتھ ہی ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اسلام لانے کے بعد ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس بات سے ہوئی کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ اتنی امپورٹنٹ چیز تھی اس لیے میں نے پچھلی دفعہ بارہ تیرہ منٹ اس پہ لگائے اور آج بھی تقریباً پچیس کے قریب منٹ انشاءاللہ اسی گفتگو پر ہوں گے کہ محبت کا جذبہ بھی بہت ضروری ہے تو اس میں جو قرآن پاک کا افیکٹ ہے ضرور سلام ہے سمم بونم ہے وہ سورت سورہ اتوبا کی آیت نمبر ہے 24 یہ نکال لیجئے سورہ اتوبا آیت نمبر 24 پارہ نمبر 10 کے اندر سورت نمبر نو پیج نمبر یہ بلو پرانے پاک میں پر ون نائنٹی ون نکالے بسم اللہ الرحمن الرحیم رحیم الکان آبا حکم اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اگر تمہارے ماں باپ و ابنا اور تمہارے بیٹے یا اولاد وہ اقوام اور تمہارے بھائی یا بہنیں وہ از اور تمہاری بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر دیکھ لیں یہ سارے رشتے گنوائے جانے وشیرت کم اور تمہارا کمبا و ام والر مو اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں وہ تجارت اور تمہارا کاروبار تکشن کسا دہا جس کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ کہیں ماند نہ پڑ جائے متا کن تربؤ اور وہ مکانات جو تمہیں بڑے پسند ہیں یہ آٹھ چیزیں گنوائی ہیں یہ آٹھ کی آٹھ چیزوں کی محبت اگر تم پر غالب آ جائے احب علیہ من اللہ یہ تمام چیزیں اگر تمہیں محبوب ہو جائیں اللہ سے اللہ نہ کرے ایسا ہو وہ رسول ہی اور اس کے رسول سے جہاد سبھی لگی اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے وہ آٹھ چیزیں ان تین چیزوں سے بڑھ کر تمہیں اگر محبوب ہو جائے پھر اگلی بات آپ سمجھ لیں بہت بڑی تھریٹ اور دھمکی آ گئی ہے فتح ربسو حتیہ یا عتی اللہ امری اس کی میں صحیح ٹرانسلیشن کروں تو وہ یہ بنے گی پھر جمع ہو جاؤ اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا عذاب تم پر آ جائے فتح ربسو حتیہ اللہ عبی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا امر تم پر عذاب آ جائے اگر یہ آٹھ چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی رحام راہ میں جہاد کرنے سے بڑھ کر تمہیں محبوب ہو جائے جہاد کی مختلف شکلیں ہوں گی کتاب اللہ کی دعوت بہت, بہت بڑا جہاد جہاد ہے. اکبر کہا گیا پرانے پاک میں فلاطرین وجا جہاد سورت الفرقان آئی نمبر باون اے محبود صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی بات کی پرواہ مت کیجئے وہ جاہد ہوں بھی کبیرہ اور اس کتاب کے ذریعے بڑا جہاد کیجئے کتاب اللہ کی دعوت یہ جہاد اور پھر اس کا آخری درجہ جو ہے وہ کتاب سب سے ہائیسٹ گٹ جو آگے آ جائے گا انشاءاللہ یہ تین چیزیں اللہ اور اس کا رسول اور کتاب اور جہاد یہ تمام چیزیں اگر ڈومینٹ ہیں پھر تو مؤمن ہے اگر ان چیزوں کے اوپر وہ آٹھ چیزیں ڈومینٹ ہو گئیں کون کون سی چیزیں ذرا دوبارہ گن لیتے ہیں تمہارے ماں باپ تمہاری اولاد تمہارے بھائی تمہاری بیویاں یا بیویوں کے لیے شور تمہارا کنبا تمہارا مال جو بڑی محنت سے کمایا وہ تجارت جس کے ماندے ہونے کا تمہیں خوف رہتا ہے اور تمہارے مکانات تو اس آئنے میں ہم سب نے اپنی شکل دیکھنی ہے کیا ایسا تو نہیں ہمارے ساتھ ہو گیا اس وقت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ جو حالت ہے پوری دنیا میں کہ ستاون لیکن دنیا کے کسی معاملے میں ہم سے کوئی مشورہ نہیں کیا جاتا یہ کہیں اسی وجہ سے تو نہیں ہے کہ یہ آٹھ چیزیں یہ آٹھ کی آٹھ چیزیں ہم پر غالب تو نہیں آ چکی ہوں اور اگر آئی ہیں تو ہمیں فوراً توبہ کر کے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے اب اس کانٹیکس میں میں کچھ احادیث پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں آٹھ صحیح احادیث کیونکہ صحیح مستم حدیث ہے کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور جو وضو کرنے کے بعد اشد واللہ اللہ وشد اللہ شریق اللہ علی دعا پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ آٹھوں دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے تو جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے آٹھ حدیثیں اس کی ایکسپلینیشن میں ان اللہ پیش کروں گا پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن الحدیث ہے کہ اس شخص نے ایمام کی ہلاوت چکھ لی جس کے اندر تین خوبیاں موجود ہوں گی تین خوبیاں نمبر ایک اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر اسے محبوب ہو جائے پہلے دوسری دوستی اور دشمنی صرف اللہ کے ریفرت سے اور تیسری نشانی یہ کہ کفر کی طرف لوٹنا یعنی اسلام کو چھوڑ دینا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا آگ میں زندہ جلایا جانا یعنی وہ شخص آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن اپنا دین نہ چھوڑے یہ تین خوبیاں ہوں گی تو اس کو مٹھاس ملے گی ایمان کی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے حدیث نمبر دو کتاب المان چیپٹر میں تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد اور سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں اور ساتھ آپ نے قسم بھی یاد فرمائی اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے تو مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے بس نعرہ لگا لیا جائے داڑھی قبول نہیں ہے فجر کی نماز تکبیر تقبیر سے قبول نہیں ہے رمضان کے روزے قبول نہیں ہے ہم موت قبول ہے کیونکہ زندگی تو کبھی آج تک نہ ہمارے ماں باپ سے کسی نے مانگی اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہ ہم سے کسی نے مانگی تو ٹھیک ہے نیت کر لو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے بالکل ہے قبول لیکن اس کا پریکٹیکل ثبوت بھی تو ہو فجر کے بعد اگر نیند پیاری ہو جائے حیا اللہ اور حیا الفلاح کی آواز ہے تو کیا موت قبول کرنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہم نے وہ صحابہ کرام ہی کامل الیمان لوگ تھے جنہوں نے اپنی جانیں دیں اور یہ حدیث وجدمیز حدیث ہے حدیث نمبر تین صحیح بخاری کی سیدنا عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ لاڈ بھروا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت عمر بھی فرینک ہو گئے تھوڑے سے انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے میری جان کے علاوہ پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہیں اپنی طرف سے تو انہوں نے بڑا تیر چلایا کہ میں بہت بڑا دعا کرنے لگوں حضور کے ساتھ یہ صحیح بخاری میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے بلکہ میں اپنی تمہاری جان سے بھی بڑھ کر جب تک یہ نہ ہو جائے معاملہ تو انہوں نے کہا یار صلاح و سلم آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر محبوب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں اے عمر اب, آب, آب, آب بات بنی ہے اب امام تمہارا مکمل ہوا ہے اب یہ اندازہ کر لیں آپ تو میں نے پیشی طرح بتایا تھا یہ فنیٹیکزم ہے کہ بعض لوگوں نے اطاعت کے اوپر اتنا زور دیا اطاعت پہ اتنا زور دیا کہ محبت والی مٹھاس اور چاشنی بیک گراؤنڈ میں چلی گئی محبت ایک پینل سے ایک جذبہ ہے. جیسے میں نے بتایا کہ کتاب اللہ الگ ایک چیز ہے اور سنت بھی ایک الگ سے چیز ہے دونوں چیزیں ضروری ہیں اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اور آپ کی اطاعت بھی یہ دونوں پینل میں ہونی ضروری ہے بعض لوگوں نے محبت میں زور دیا اطاعت کو پسے کچھ ڈال دیا تو یہ دونوں پینڈولم کی ایکسٹریمز ہیں درمیان کا کام ہے محبت بھی اور اطاعت بھی اور یہی ہے اتبا میں نے بتایا تھا اتباع برابر ہے محبت جمع اتات اور عبادت برابر ہے اللہ کی محبت جمع اللہ کی اعزاز یہ دو ڈیفینیشن یاد رکھیں حدیث نمبر چار جو میں پہلے ہی بیان کر چکا صحیح بخاری اور مسلم کے متفق انہوں نے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ قیامت کا پائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے لیے کچھ تیاری بھی کی ہے بھائی انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو میرے پاس نمازیں زیادہ ہیں نہ صدقات زیادہ ہیں اور نہ روزے زیادہ ہیں اس کا یہ مطلب نہیں وہ نماز نماز نہیں پڑھتے تھے یہ ان کی آرزی تھی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ میرے پاس نبلی باتیں بہت زیادہ نہیں ہیں بس ٹوٹل پورا کرتا ہوں فرض پورا کرتا ہوں تو ہم تو ٹوٹل بھی دنیا پورا کر رہے البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ہوں گے اسی حدیث پر بخاری اور مسلم کے اندر انف بن مالک کے کامنٹس موجود ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ایمان لانے کے بعد ہمیں کسی بات سے اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوئی اسلام کے بعد جو اس بات سے خوشی ہوئی کہ قیامت والے دن اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوں گے اور صحیح مسلم میں تو بہت پیارے الفاظ ہیں انس بن مالک کہتے ہیں اے اللہ گواہ ہو جا میں تجھ سے بھی محبت کرتا ہوں تیرے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں سیدنا ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہوں سیدنا عمر سے بھی محبت کرتا ہوں اگرچہ میرے امار رسول اللہ ابو بکر عمر کی طرح کے نہیں ہے رضی اللہ عنہ مجمعین لیکن میں ان سے محبت کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں تو مجھے ان کے ساتھ کر دے گا ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ ہم تجھ سے بھی محبت کرتے ہیں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں آپ وسلم کے اہل بیت آپ کے تمام صحابہ تابین تبہ اور صحیح العقیدہ بزرگان دین سے محبت کرتے ہیں گو ہمارے امال رہتے نہیں لیکن اے اللہ ہمیں قیامت والے دین ان کا پڑوس اور ساتھ نصیب پر اب آنے لگی جناب کڑوی گولی ہے کڑوی گولی تصویر کا دوسرا رخ ابھی تو میٹھی میٹھی جذبات والی باتیں ہو رہی تھیں اب آنے لگی ہے کڑوی گولی اور وہ ہے سور عل مران کی آیت نمبر اکتیس جس پہ میں نے تقریباً پچاس منٹ گفتگو کی تھی جب ہمارے درس کے دوران وہ آیات آئی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ان کم تم تو شبون اللہ فتح اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو پھر اللہ تم سے محبت کرے گا تمہارے گناؤں کو بھی معاف فرما دے گا اس کو ذرا غور سے سننا ہے اللہ کی محبت کا تقاضا کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ کس چیز کا تقاضا ہے اللہ کی محبت کا اگر اللہ کی محبت کا تقاضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں ہے اللہ کی محبت تو اس سے بڑی چیز ہے اگر اللہ کی محبت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ضروری ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی ضروری ہے یہ کمپلیمنٹری ہیں دونوں چیزیں لازم و منظوم ہیں خالی علم بھی کوئی چیز نہیں خالی عمل بھی کوئی چیز نہیں علم اور عمل مل کر ایک جوائنٹ رزلٹ تک پہنچتے ہیں اسی طریقے سے خالی محبت بھی کوئی چیز نہیں خالی اطاط بھی کوئی چیز نہیں یہ دونوں چیزیں مل کے ایک مقصد کی تکمیل کریں گے اور وہ سن لیجئے پھر صحیح مسلم میں حریث ہے سیدنا رضی اللہ ربیہ ربی اللہ تعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا کرتے تھے ایک دن دریائے رحمت جوش میں آیا اور فرمایا ربیا مانگ کیا مانگتا ہے سل ربیہ ربیع مانگ کیا مانگتا ہے تو ربیہ نے وہی مانگا جو سورت النسا کی ہے نمبر سکسٹی نائن کہ ان کو پڑوس ملے گا ان لوگوں کا جو نبی ہیں صدیقین شہدار صالحین انہوں نے ایک ہی خواہش کر دی اور فرمایا عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور بھی کچھ مانگ لو یہ آپ نے چیک کیا تھوک بجا کے اور وہ الحمد اس امتحان میں بھی کامیاب آپ کا پڑوس مل گیا بس یہی کافی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر سجدوں کے ذریعے کسرت سجود سے میری مدد کا کسرت سجود سے میری مدد کا یعنی میں تیری شفا کروں گا اللہ کے حضور دعا بھی کر دوں گا لیکن اپنے امال بھی امپروو کرنے کی کوشش کر کسرت سجود سے میری مدد کر کثرت سجود سے میری مدد کر نکلی عبادات فرض نہیں نفلی عبادات تو فرض تو ڈیٹم لائن ہے ایٹ لیسٹ ریکوائرمنٹ ہے فرضوں کے بعد اگلی بات شروع ہوتی ہے تو اس سے یہ بات بھی پتا چلی کہ جو صوفیاء کے اندر یہ غلط نظریہ پایا جاتا ہے کہ جنت کی طلب کے لیے عبادت نہیں کرنی چاہیے دوزخ کے ڈر سے نہیں کرنی چاہیے تو وہ سو فیصد قرآن کے خلاف ہے یہ فنیٹکزم ہے صرف یہ فنیٹکس کا نظریہ ہے قرآن تو یہی بتاتا ہے ہمیں اور اب بنا صرف ان آداب جہنما ان ایمان والے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سے دوزخ کا عذاب دور کر دے بے شک دوزخ کا عذاب گلے کا پندہ ہے نبیسلم دعا مانگا کرتے تھے اللہ اور مسجد نہیں ہماری تعلیم کے لیے اور ہم کہتے ہیں جناب دوزک یہ جو ہے نا یہ والا دین یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں جنت کی خواہش کرنی ہے اور ڈوزت سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے جنت کی خواہش ہم کیوں کر رہے ہیں اللہ کے دیدار کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس کے لیے جنت میں ہی اللہ کا دیدار نصیب ہونا جس کو جنت نہیں چاہیے تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی دیدار کا ہی منکر ہو گیا نا پھر وہ تو اللہ کی گستاخی کر رہا ہے اصل میں لہذا وہ رابعہ بسریا کا جو واقعہ مشہور ہے کہ وہ کہا کرتی تھی ایک ہاتھ میں انہوں نے آگ اٹھائی ہوتی تھی ایک ہاتھ میں پانی اور کہتی تھی آگ سے میں جنت کو آگ لگا دوں گی پانی سے دوزخ بچا دوں گی تاکہ لوگ جو ہے وہ جنت اور دوزخ کی وجہ سے اللہ کی عبادت نہ کرے اللہ کی وجہ سے کرے آن دا فیس آف آرگومنٹ بڑی پیاری بات لگتی ہے لیکن یہ نان سینس بات ہے تو ہم رابیا کے عقیدے پہ نہیں ہے ربیہ کے عقیدے پہ ہے سیابی رسول سل ربیہ مانگ ربیہ کیا مانگتا ہے ان کو بھی ہے یا رسول اللہ میں یہ مانتا ہوں کہ جنت کو آگ لگا دیں اور دوستوں کو بجا دیں میں آپ کی محبت کی وجہ سے اللہ کی محبت کی وجہ سے عبادت کروں گا تو ہم الحمدللہ ربیہ کے ماننے والے ہیں صحابہ کے ماننے والے ہیں اس طرح کی غلط تعلیمات کے پیچھے ہم نہیں چلتے اس کی وجہ سے ہمیں بزرگوں گا جاتا ہے ہم کہتے ہیں الحمد ہم تو بزرگوں کے گساخے آپ تو گساخ رسول ہو گستاخ رسول تو کافر ہوتا ہے بزرگوں کا غصہ کافر نہیں ہوتا اور آپ پہلے سن چکے ہیں دوستی دشمنی اللہ کے لیے ہمیں اگر کسی کے ساتھ دشمنی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے ریفرنس کی وجہ سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ٹیمپر کرے گا اسے ہم کوئی محبت نہیں کرتے وہ کوئی بھی ہو اور جو آپ وسلم کی محبت کا درس دیتا ہے اور آپ کی تعلیمات کو عام کرتا ہے اس کی جوتیوں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ کی جوتیوں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما امام شافعی امام مالک احمد بن حنبل امام بخاری امام مسلم بڑے بڑے آئیمان, ان کی جودیوں کے ہماری آنکھوں کا سرما حدیث نمبر چھے, صحیح بخاری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا کان کھڑے کر لیا پوچھا کہ یا رسول اللہ کس نے انکار کیا آپ کا فرمایا جس نے میری اطاعت کی میری فرما برداری کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا کچھ بھی ہے محبوب تیری محبوب کی امت سے محبوب کی امت میں کہا رہے گئے صحیح مسلم حدیث ہے ملاوٹ کرنے والا میرا امت ہی نہیں ہے محبوب کی امت میں کہا رہے گئے محبوب سے بغاوت اور محبوب جو بھی ہیں یہ اللہ تیرے محبوب کی امت سے تو میں کہتا ہوں اگر دنیا میں فیزیکل لاز کتنا مورل لاز بھی ایکٹیو ہوتا ہے تو سیدھے جوتی سر پہ آگے پڑتی جھوٹے اپنی زبان بند کر تو حضور کے ساتھ اپنی نسبت کرتا ہے تیرے کرتوت ایسے ہیں تو لیکن دنیا میں آرام کھائیں گے پیٹ میں درد نہیں ہوگا کسی یتیم کا مال زبان پہ رکھیں گے زبان نہیں جلے گی کیونکہ دنیا میں مورل لاز ایکٹیو نہیں ہے اگر مورل لاز ایکٹیو ہو جاتے تو دنیا میں یہ کام ہوتا آخرت میں ہو جائے گا بکران پاس میں آتا ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں دوزر کی آگ بھر رہے ہیں وہ آگ ادھر نہیں روشن آگے چل کے وہ ایکٹیو ہو جائے گی ادھر ٹھنڈی ہے وہ لیکن ادھر اس کو حکم ہوگا ہاں جی آپ ادھر اپنا آپ دکھا اس کو حدیث نمبر سات صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلئی سا نکاح میری سنت ہے جس نے میری سنت سے اغراض کیا اس سنت سے نہیں کسی بھی سنت سے اغراض کیا فلئی سا اس کا مجھ سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے اب اندازہ کریں جب نبی جسم سے تعلق ہی نہیں رہے گا پھر کیا شکایت کریں گے کیا درخواست کی جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم الٹا شکایت لگائیں گے صورت الفرقان کی عائد نمبر تیس پڑھ لیں بقول رسول قرآن اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے کیامت والے دین اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا. بزرگ فرماتے ہیں حضرات فرماتے ہیں فلاں فرماتے ہیں شیخ شہ صاحب فرماتے ہیں اور کہا جبھی جب قرآن میں لکھا ہے ڈی ڈی ڈی ڈی بزرگ پاگل نے تو بھائیوں ان بزرگوں کا فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے آپ کے سامنے جب کتاب اللہ سے کوئی بات آ گئی تو اس کو تو مانے ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑے جو مر گیا اپنے انجام کو پہنچ چکا ہم کسی مرے ہوئے بندے کے بارے میں بس زبانی نہیں کرتے لیکن ہمیں جب پتا چل گیا کہ یہ بات غلط ہے تو ہمیں غلط چیز کو غلط کہنا چاہیے ہمیں جب یہ بات پتا چل گئی کہ ایا کا و ابدو کا اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور غائب میں دعا صرف تجھی سے مانگتے ہیں تو پھر ہم یا علی مدد نہیں کہیں گے ہم یا شیخ عبد القادر جلانی مدد نہیں کہیں گے یہ تو جھگڑا ہی نہیں کہ حضرت علی کو اختیار ہے یا نہیں ہے سید شیخ عبد القادر جلانی کو اختیار ہے یا نہیں ہے جھگڑا ہی نہیں ہے اختیار ہو تب بھی پکارنا شرک ہے دعا میں فرشتوں کو اللہ نے اختیار دیا بارش برسانے کا بارش ہم اللہ سے مانگیں گے فرشتوں سے اللہ سے فرشتوں سے مانگیں گے تو مشرک ہو جائیں گے مسئلہ اختیار کا نہیں ہے مسئلہ ہے دعا پکارنا صرف تجھے سے دعا کرتے ظاہر اس بار اختیار کر سکتے ہیں مطامل البر تکوا بولا تعمل اور حدیث نمبر آٹھ بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے قیامت والے دن میرے حوضے کوسر پہ کچھ ایسے لوگ لائے جائیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا کہ میرے امتی ہیں وہ صحیح مسلم میں ادیس ہے کہ میرے امتیوں کے اذائے وزو کے آمد والے دن چمک رہے ہوں گے کادیائیوں کے بھی چمک رہے ہوں گے وہ پھر بعد میں فیصلہ ہوگا کہ کون منافق اور کون مکمل جس نے جس نے دنیا میں وضو کیا اس کی آزاد چمکیں گے سب کے چمک رہے ہوں گے تو علیہ وسلم کہتے ہیں میں پہچان لوں گا اور جب ان کو میں مشروب پلانے لگوں گا اوزے کوثر سے ان کے میرے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا آپ کی وفات کے بعد یہ لوگ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے انہوں نے دین میں بدعاتیں جاری کر دی تھیں تو اللہ کے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں اس وقت ہوں گا سخ لمن غیر نمن وبادی سخ لمن بدل آبادی ان پر پھٹکارو ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا جنہوں نے میری وفات کے بعد میرا دین ٹیمپر کر دیا تعالی. تو یہی تڑپ ہم لوگ لے کر اٹھے ہیں اور اس کانٹیکٹ میں میں کنکلوڈنگ گفتگو کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی وہ آیت بھی بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ کون سچا محب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سورت الانام کی آیت نمبر 159 جو ہمارے منج پہ بھی لکھی ہوئی ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک جن لوگوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا لستا بن ہوں آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ان دھمکی ہے ان کا معاملہ اللہ کے سپردی ہوں فیلون پھر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو بتا دے گا جو دنیا میں وہ کیا کرتے تھے سورت الحج کی آخری آیت ہے ابراہیم علیہ السلام نے بہت پہلے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا اور اس قرآن میں وفی حادث میں اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے مسلم رکھا ہے اور پھر مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے سورا عالمران کی ایک سو دو نمبر آیت میں فرمایا گیا یا حقا تحمان والو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے اور حق کیا ہے ولا تم تم نہ اللہ تم اور دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان مرنا اپنے آپ کو فکریا بریلوی جو وہابی شیعہ قادیانی ان ٹائٹس میں نہ بانٹنا مسلمان مرنے کی کوشش کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن وہ معاملہ ہو جائے جو سورت الحجر کی آیت نمبر دو ہے روباما کفرو لو قانو مسلمین چودہاں پارہ پہلی آیت اس دن کافر تمنا کریں گے کاش ہم دنیا میں مسلمان ہوتے ہیں روباما کفرو لو کانو مسلمین کاش ہم دنیا میں مسلمان ہوتے تو یہاں میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ کبارگو تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت اور اجماع کے منحج پر چلنے کی توفیق عطا تھا